ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ان کا عجیب عارفانہ کلام ہے سنیے فرماتے ہیں دل دلنا پری لینا تسبی پڑھ کے ہو ہوئی تسبی تو تم نے پھیر لی مگر تمہارا اگر دل نہیں پھرا تو ایسے تسبی پھیرنے کا کیا فائدہ تے تے کی لینا تصبی پڑ کے ہوا تدب نہ سیکھے لینا علم ان پڑھ کے ہو اگر علم ہم نے پڑھ لیا مگر ہم نے ادب نہیں سیکھا تو پھر علم پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ملا کیونکہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب فرماتے ہیں چلا چلاتے گجنا کٹیا چلے ہو چلا کاٹا مگر اس سے کچھ ہم نے حاصل نہ کیا ہمارے اخلاق نہ بدلے عادات نہ بدلی ہمارا غصہ کم نہ ہوا ہمارے اندر تحمل مزاجی نہ آئی تو ایسا چل کاٹنے سے کیا فائدہ ہوا جات بنا دمتے نہ باہو ہمارے لڑکپن کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ دودھ کو خوب اچھی طرح گرم کرتے تھے اور جب وہ اچھی طرح तरह ہو جاتا تھا بلائی آ جاتی تھی تو پھر اس کے اندر لسی ڈالتا تھا تو रात رکھ دینے سے وہ دہی بن جاتی تھی تو وہ فرماتے ہیں جاد بنا یعنی لسی ڈالے بغیر دودھ دہی نہیں بنتا چاہے اس کو گرم کرتے کرتے تم سرخ کر بیٹھو ایک مرتبہ دوبارہ یہ کلام سن لیجیے دلنا پھر لا تس بھی پڑھ کے ہوں علم پڑھیا تدب نہ سیکھیا ٹکی لینا علم پڑھ کے ہوں چلا کٹیا نہ کٹیا لے چیلہ وڑکے اے جاگ بنا دم داہو ماہے لال کڑ کڑ کے اوهو.